بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفته فالا و ربکا لا جب منون حتی لحکموکا فیما سجر بینہم ثم لا لجیدو فی انفسیم حرجا حالات و ربی کا بس ایسا نہیں آپ کے رب کی قسم لا وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے حق کا یو حق کے منہ کا حقیٰ کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں فیصل مان لیں فی ما شاہجہارہ بینا ہوں اس بارے میں اس چیز کے متعلق جس میں آپ کا اختراع ان کے درمیان اختراع ہے پھر وہ نہ پائیں پائے خوش اپنے دلوں میں ہارا جن کوئی تنگی نما پی اس فیصلے کے متعلق جو آپ نے کیا اور تسلیم آ اور وہ اس کو دل و جان سے تسلیم کر رہے اللہ خانہ نے حکم دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور الامر کی اطاعت کرو پھر اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اور اردو حبیل اللہ اور تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہل و اگر تم اللہ اور یوم آفرت پر ایمان رکھتے ہو اور پھر اس کے بعد اللہ صحانہ صاح نے ذکر کیا کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ واہن جھگوں کا فیصلہ کروانے کے لیے کتاب و سنت کی طرف اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ جو رید ہونا یا تعاحث تحوف عود کی طرف فیصلوں کو لے کے جاتے ہیں تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تھا واضح فرما رہے ہیں کہ جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اس فیصلے کو ماننا ایمان والے کے لیے مومن کے لیے ضروری ہے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کرتا ہے مانتا ہے اور صرف یہی یہ نہیں کہ بس فیصلہ جو تھا اس کو قبول کر لیا لیکن دل اس پر مطمئن نہ ہو یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے دل ہی اس پر مطمئن ہو یہ دونوں چیزیں یو ہٹ کے منہ کا فیما شاہجارہ بہینہ ہوں ان کے ماں بہن ان کے درمیان جو جگڑا ہے اس میں وہ آپ کو فیصل مانے لال فین فسین ہارا جن کا بہت دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں پھر کسی قسم کی تنگی بھی محسوس نہ کریں وہ یوسلیم و تسلیمہ دل و جان سے آپ کا فیصلہ مانیں پھر یہ مومن ہیں اگر آپ کا فیصلہ مانتے نہیں تب بھی مومن نہیں لیکن اگر فیصلہ مان تو لیا ہے لیکن دل وہ مطمن نہیں دل میں حرض ہے تنگی ہے پھر بھی یہ مومن نہیں مومن ہونے کے لیے یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ تسلیم بھی کیا جائے اور دل و جان سے مانا جائے آپ کے باہر جو جھگڑے ہو جائیں اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے یعنی کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جب نبی کی سنت کا علم ہو جائے حدیث کا علم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آپ کی یہ سنت ہے تو پھر لڑائی جھگڑا ختم اسی کو حکم فیصل مان لیں اور اس کے مطابق اپنے دل کو مطمئن کر لیں یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب بندہ فیصلہ ماننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو عام طور پہ ہوتا یوں ہے معاملہ یہ بنتا ہے کہ کوئی انسان جب کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں وہ صورت میں حق پر ہی ہوں پھر فیصلہ کروانے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں جب فیصلہ کروانے جاتے ہیں تو اس وقت بھی دماغ یہ ہوتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں یہی حق سچ ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہونا نتیجہ نتیج نکلتا ہے کہ اگر جو اس نے سمجھا اس کے فیصلہ ہو جائے تو اب چونکہ تیسرے کو انہوں نے کوالس ماننا تو تھا اب فیصلہ اس کا ماننا پڑ جاتا ہے لیکن دل راضی نہیں ہوتا تو دل راضی کب ہوگا کہ جب بندہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے جانتا ہے لیکن لڑائی جھگڑے کے بعد جب فیصلہ کروانا ہے تو اس وقت یہ سمجھ لیں دماغ میں یہ بٹھائے کہ یہ جو سالسی کرے گا جو فیصلہ یہ کرے گا وہی حق ہاتھوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اتنی ایک گنجائش کردہ اپنے اندر رکھے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کے مطابق میں ہر پر ہوں لیکن ہو سکتا ہے سمجھ ہو اتنی ایک گنجائش رکھ کے جب جائے گا فیصلہ تو پھر اس کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرے گا بگرنا نہیں کر سکتا تو مسلمانوں کے باہر جو لڑنا جھگڑے تعداد اور فساد اور اختلافات اور مشاجرات ہوں ان میں جب آپس میں اس طرح کا کوئی اختلاف روا ہو جائے تو اپنی بات کو حق ماننا چاہیے کہ میری بات حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو محتمل مستقبل بھی ماننا چاہیے استعمال ہے ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط بھی ہو اسی لیے مجتہدین امت ہے جی کو لوا یہ جب پر اجتحادی مسئلہ آتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی واضح نفس نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ پیش آمدہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل ہم نے قرآن سے ہی نکالنا ہے یا حدیث سے نکالنا ہے اب قرآن و حدیث میں اس چیز کا واضح حکم نہیں اب استدلال کی باری آتی ہے اجتہاد کرنے کی اجتحاد کر کے ایک موقف اپناتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ موقف اپناتے ہیں تو اپنے موقف کو سوال یعنی درست کرار دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو خوش کن لطق بھی مانتے ہیں کہ اس میں غلطی کا بھی امکان ہے ہمیں جو قرآن حدیث پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے لیکن ہو سکتا ہے انسان ہے آ کر غلطی ہو جاتی ہے ہمیں غلط سمجھ آئی ہو میرا موقف برہت ہے حوال ہے، درست ہے لیکن محتمل خطرہ ہے اس میں روسی کا امکان بھی ہے روسی کا امکان اگر نہیں ہوتا تو وحی الہی میں نہیں ہوتا وحی کے علاوہ ہر چیز میں روسی کا امکان موجود ہے جس کے اوپر واضح وحی نہیں ہم نے وحی سے استقبال کرنا ہے ہو سکتا ہے موسق غلط بھی ہو تو جب یہ سوچ کے بندہ کوئی موقف اپناتا ہے کہ میرا موقف یہ ہے اور یہی مجھے صحیح نظر آیا ہے لیکن میں انسان ہوں انسانی ناطے کثری تقاضے سے ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو بات کو سمجھنے میں یہ ذہن رکھ کے بندہ کوئی موقف اپناتا ہے کہ اس پہ دس سال بتا رہے دس سال بعد بھی اس کو کوئی واضح دلیل مل جائے یا دوسرے موقف کے بارے میں کوئی مضبوط کوئی کنارا اشارہ مل جائے کوئی دریلا مل جائے اپنا موقف چھوڑ کے دوسرے موقف کو اپنا دیتا ہے کیوں کہ اس نے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ میرا موقف ہے اب سچ سوال درست یہی ہے لیکن ہو سکتا ہے غلط بھی ہو تو جب بندہ یہ سمجھتا کہ میرا موقف سو فیصد ٹھیک ہے اور اس میں غلطی کا امکان بھی نہیں پھر اس کے سامنے واضح نس آ جائے واضح دلیل آ جائے تو بھی وہ دلیل کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے وہ اس میں صرف تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اور معنی نکال لوں تاکہ میں بچ جاؤں جو موقف میں نے سنایا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اس نقص کا کوئی اور معنی ہوگا اور اس سوچ کے نتیجے میں انہوں نے قانون بنائے ہیں کہ ہر وہ آئے جو ہمارے اصحاب امام, ہمارے اماں ہمارے ایماموں کے قول کے مخالف ہوگی ہر وہ آیت جو ہمارے احاب کے قول کے مخالف ہوگی اس آیت کو یا تو ہم منسوخ سمجھیں گے یا پھر اس میں ہم تقدیل کریں گے یا ہم اس کو مرجوح قرار دے دیں گے اب دیکھیں قانون کیا بنا رہے ہیں کلو آیات خالاب آیت ہمارے اصحاب کے خلاف ہو یہ قانون الٹا پہلا جملہ اس کا الٹا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وہ موقف ہمارا یا ہمارے اصہاب کا موقف قول جو کسی آیت کے مخالف ہو آیت کسی کی مخالف نہیں ہوتی مورطف آیت کے مطابق یا مخالف ہوتے ہیں ایسے ہی حدیث کے بارے میں مصور بنایا کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے اتحاب کے قول کے مخالف آئے گی ہم اس کے اندر تعمیر کریں گے اس کو منصوب سمجھیں گے اس کو کسی مضبوط دلیل کی وجہ سے مرجوع قرار دیں گے کہ وہ مضبوط دلیل ہمیں پتا تھی ہے ہمارے گھوڑوں کو پتا تھی تو اس کی وجہ سے یہ مرجوع ہے یعنی ماننا نہیں ہے کیوں؟ دماغ یہ بسایا ہوا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ غلطی کائی ہی نہیں سکتے تو اس لیے وہ قرآن اور حدیث کی واضح آیات اور محسوس کے باوجود اپنے نوقف کو نہیں چھوڑتے ڈٹے رہتے تو اس لیے کوئی بھی موقف اپنانے سے پہلے اس کو آپ حق سمجھیں درست سمجھیں سب ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اوپر واضح نقص نہیں تو پھر اس کو آپ مشترا لکھ بھی مانیں اب میں ایک مثال کے طور کا رضا مبارک کے مہینے میں بات چلی کی طرف سے رمضان کے روزوں کی اذا دینے کی میں نے لذیذ پیش کی کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کوئی آدمی جس پر روزے فرض ہوں وہ روزہ اپنی زندگی میں نہیں جا سکا کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے فوت ہو گیا سامان ہو بلیو ہو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں اب یہ حدیث عام ہے اس میں وضاحت نہیں ہے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نظر کے روزے یا رمضان کے روزے یا کفارے کے روزے تفصیص نہیں ہے اس میں عام ہے تو عموم کا تقاضا یہ ہے چونکہ یہ نق عام ہے روایت عام ہے تو جس قسم کے بھی روزے جو فرق ہے بھائی ایسا چاہے وہ نظر کے ہوں چاہے وہ گفتارے کے ہوں چاہے وہ رمضان کے ہوں اس کے اولیاء آپ کی طرف سے روزہ رکھیں اچھا ایک اور روایت آتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک عورت آئی اس نے صلی اللہ اب اس دوسری روایت کی وجہ سے صحیح بخاری کی وہ پہلی جو روایت میں نے بیان کی ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ موقف اپنایا کہ اس سے مراد بھی جو حدیث عام ہے اس سے مراد بھی نظر کے روزے ہی ہیں تو میت کی طرف سے نظر کے روزے رکھے جائیں گے رمضان کے روزے نہیں رکھے جائیں گے اس کا پسارا دے دیا جائے گا اور یہ وقف کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہوا ہے اس سال رمضان پہ جب یہ بہت چھڑی تو میں نے مزید روایات کو خنگالہ امام سفیان رحمت اللہ یہ بہت بڑے سفی اور بہت بڑے محدث تھے اب تو مشہور مذہب ہو گیا نا چار مالکی ہنگلی شافی حنفی چار پت تو عام لوگوں کو اس کے علاوہ پتہ نہیں ہے مگر نہ جب آپ فکا کی کتابیں پڑھیں گے تو یہ مالک اور ابو حنیفہ اور شافی اور احمد بن حنبل یہ چار نام نہیں اور بھی کئی نام ہیں بڑے بڑے فکار کے جو ان سے بھی پہلے گزرے ہیں یہ ان کے بعد یا ان کے قریب قریب کے زمانوں کے بڑے بڑے فکار ان میں سے ایک ہے امام سفیان سوری سعید بن مسروخوری یہ بہت بڑے فقیر اور بہت بڑے محدث تھے اگر سفیان سوری کے روایات کو ذخیرہ حدیث میں سے نکال دیا جائے پیچھے کچھ نہیں بستا اتنا مقصر ہے بہت زیادہ روایات ان کی ایک کتاب ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ایک جز حدیثی چھوٹا چھوٹا سا کتاب ہے اس میں انہوں نے روایت اپنی سند کے ساتھ نقل کی اور اس میں وضاحت موجود ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں اور اس میں الفاظ فاتح روزے رکھنے کا حکم دیا یہ روایت میرے سامنے آئی ویسے تو اس کو امام تہابی نے ذکر کیا اپنی کتاب میں تو جب وہ اوپر والی کتاب سے مل گئی تو میں نے وہ اوپر والی جو تھی صنعت وہ ویران کر دی اور تاکہ وہ سڑک بھی چھوٹی ہوتی اس کی تحریر بھی آسان ہو جاتی ہے جتنا لیٹ ہوگا سنگ اتنی زیادہ لمبی ہوگی کنجلیں اتنی زیادہ بڑھیں گی اچھا اس پر آپ چونکہ ایک موقف بنا ہوا ہے دماغ میں کہ جی صرف نظر کے روزوں کا پسہارا دینا اپنا روزے رکھیں گے میت کی طرف سے اور دوسرے رکھیں گے اب اس کے اوپر وہ شروع ہوگی تعبلیں ایک صاحب نے اس کے دو راغیوں پر اعتراض کیا ایک تو امام سفیان سوری پر اعتراض کیا کہ امام سفیان شوری وہ خود مدلس ہیں اور مدلس راوی جب ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی تو دوسرا اعتراض امام سفیان سوری کے شعر ان کے استاذ پر کیا کہ وہ بھی ہیں تو وہ بھی ان سے براؤ کر رہے ہیں یہ دو عطیں ہیں جبکہ امام سفیان سوری رحمۃ اللہ جو ہیں وہ طبقہ خانیہ کے مدلس ہیں اور ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ان کی روایت کو کسی کرینے کے بغیر نہیں کیا جائے گا بھی بھی اور دوسرے جو تھے نام سوری کے شیخ اس کے بارے میں حضرت اللہ کو دیکھا تو انہوں نے اس کو مدلسین میں شمار کیا ہوا ہے لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ کس حتون فیری سی مشہورات تدریس کے بارے میں ان کا قصہ بڑا محفوظ ہے تو تب وہ تلاش کر کے وہ قصہ تلاش کیا کہ کون سا قیصہ ہے اس قصے کو جب سارا تفصیل کے ساتھ پڑا تو پتا چلا یہ تدریس ہے ہی نہیں قصہ یہ اظہار کے بارے میں ہے یعنی اس کو مدلس قرار دینا ہی غلطی ہے وہ مدلس ہے لہذا دونوں اعتراض روایت پر ختم ہو گئے اچھا یہ اعتراض ختم ہو جانے کے باوجود ابھی تک کئی دماغوں کے اندر یہ اشکار ہے کہ نہیں بس وہ نظر کے روزوں کا ہی حکم ہے کی طرف سے کیا اپنے موقف کو مشتمل خطر نہیں مانا اگر اپنے موقف کو درست سمجھیں لیکن مشتمل خطر نام ہے واضح ناست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ناط حدیث ہے اور پھر مذہبی بات یہ ہے کہ سفیان سوری سے لے کے آگے تک ساری صنعت صحیح مسلم والی ہے اور صحیح مسلم میں بھی وہ روایت موجود ہے لیکن اس روایت میں صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں پہ لفظ رمضان موجود نہیں ہے کے لفظ ہے سومشا رمضان نہیں روایت مسلم والی ہی ہے لیکن راوی نے روایت بیان کرتے ہوئے لفظ رمضان نہیں بولا امام مسلم کے شیخ نے تو امام مسلم نے جیسے بیسے اپنی لکھ دیان لفظ رمضان تو اس سے معاملہ بڑا کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ رمضان کے روزے بھی اگر میت پر فرض ہوں اور وہ اپنی زندگی میں نہ رکھ سکے کسی بھی وجہ سے تو اس کو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزے رکھیں لیکن واضح نف کے آنے کے باوجود وہ ایک دا شوق لگتا ہے لگتا ہے کہ میرے موقف کو کیا ہو گیا تو چلو جھٹکا لگنے کے بعد بھی بتا مان تو لے نس آنے کے بعد لیکن نہ ماننے پر اکسانے والی کیا چیز ہے جو پہلے دماغ بنایا تھا اس کو خط کا محتمل نہیں سمجھا اس لیے جو یسلیم و تسلیمہ والی صورت ہے فی و و کہ آپ کے فیصلے کو وہ مانیں آپ کو حاکم مانیں اور دل میں کسی قسم کی میل نہ رکھیں تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے کو مانتے ہوئے یو سلیم و تسلیمہ سر تسلیم ہم کر لیں دل و جان سے مان لیں یہ دل و جان سے ماننے والی بات کبھی ممکن ہوتی ہے جب بندہ اپنی تحقیق کو اپنے موقف کو اگر وہ اجتہادی ہے تو پھر اس کو درست سمجھے لیکن درست سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ دیکھنے رکھے کہ میں انسان ہوں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے موقف مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہ اپنا لیا ہے یہی درست ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہو جب غلطی نکل آئے گی ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے اور وہ موقف جو واضح نصف پر مشتمل ہوتے ہیں اب جیسے نماز کی فربیت قرآن میں واضح ہے اب اس کے بارے میں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ نماز کو ہمارا موقف ہے کہ نماز سرل ہے ہو سکتا ہے یہ موقف غلط ہو اس کے بارے میں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ واضح نصف ہے حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں قرآن میں واضح الفاظ ہیں اس کی فربیت کے وہ مسئلہ جو اتحادی نوقیت کا ہو جس میں فوہا کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اختلاف اشتہادی مسائل میں ہوتا ہے جو والے نرس آ جاتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہاں اس میں اختلاف صرف اسی صورت ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو اس نرس کا علم نہیں وہ حدیث کسی بندے تک نہیں پہنچی اس نے اس کے خلاف موقف بنا لیا لیکن جب حدیث آئے گی تو موقف اپنا لے گا یعنی منسوخ علیحا جو مسائل ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا اختلاف ہوتا ہے کہ انتہادی مسائل میں اب جس طرح ہمارے جدید دور میں آپ لگا لیں کہ یہ اپنا ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر لینا یہ جائز ہے کہ نہیں کیا یہ تصویر ہے یا نہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عکس ہے لیکن جو لوگ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں جنہوں نے مطلب ہے مووی میکنگ مووی مکسنگ یا پھر اسی طرح کے اپنا ایڈور فوٹو شاپ اس طرح کے کوئی سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مووی کے ویڈیو کے اندر بھی تصویر متحرک نہیں ہوتی بلکہ اسٹل پکچرز ہوتی ہیں ویڈیو کیمرہ کے ایک پیکٹ میں نو سو سے زائد تصویریں کھینچتا ہے اسی کی تیزی کے ساتھ لائٹ شو کرتا ہے جو متحرک نظر آتی ہے اور یہ تصویر کیا چیز ہے روشنیوں سے پیدا کی جاتی ہے کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے روشنی مناقص ہو کے ہماری آنکھوں میں آتی ہے تو چیز ہمیں نظر آتی ہے اپنے سونے والی روشنی کو اگر ہم اپنے ہاتھ سے کسی چیز پر محفوظ کر لیں تو اس کا نام تصویر ہے یعنی اکس کو محفوظ کر لینے کا نام تصویر ہے جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ اس کو تصویر قرار دے گا اس کو نہیں سمجھ آئے گی وہ گا. تو یہ تو بس آیا اور گیا اکثر ہے آیا ہے یہ ہے امتحادی صلاح اس کی اوپر اشتہار کرنا کیونکہ نرس میں واضح نہیں ہے ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں کچھ بھی کہتی جو تصویر ہے وہ ہرانی اب یہ فیصلہ کرنا کہ آیا یہ تصویر ہے یا نہیں یہ اجتحانی مسئلہ ہے اب اس میں جو موقف اپنائیں ہمارا یہ موقف درست ہے لیکن محسوس لکھا تھا یہ واضح مضبوط دلیل ملے اس کو چھوڑ دیا جائے تو جب تک یہ چیز دماغ میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک یوسلم و تسلیمہ والی کیفیت نہیں بنتی فلا و ربی کا لا مین ہرگز ایسا نہیں و ربی کا آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے مومن میں نہیں ہو سکتے حقہ یو حق کے کا خیمہ کہ آپس کے باہم جھگڑوں میں یہ آپ کو اپنا فیصل مان لیں سنوا لال یا ہی انفوشی پھر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں کوئی یو سلیم و تسلیمہ اور اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں